بکال الزین لایال یہ آیا پانچواں شکوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے لایال عمون کا مطلب جاہل مشرق خدا بار بار آپ نے دیکھا ہے آج کی آیات میں آ رہا ہے لایا لمون کو, کو کوئی علم نہیں کوئی علم نہیں لا علمی اتنی بڑی مصیبت ہے خدا بار بار اس کی مذمت کرتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں علم بہت بڑی چیز ہے اللہ نے ان کی مذمت کیا ہے جو مسجدوں کو برباد کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے آیا تھا نا ابھی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو مسجد کو برباد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس سے بڑی نیکی کس آدمی کی ہوگی جو مسجدوں کو آباد کرتا ہے ٹھکانے بناتا ہے تاکہ لوگ آئیں اللہ کو یاد کریں بالکل ایسے ہی یہاں بھی کہ فرمایا جاہل لوگ مشرقین مرادیں کہتے ہیں لولا یوکل ملا کیوں نہیں اللہ ہم سے کلام کرتا کیوں نہیں اللہ ہم سے بولتا سوائے ایک مقام کے قرآن پاک میں یہ لولہ کا جو لفظ آیا ہے نا ہر جگہ ترجمہ یہی ہے اس کا کہ کیوں ایسے نہیں ہے وہ جو ایک مقام ہے وہ انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس میں لولا یوکل ملا وہ کہتے ہیں کیوں خدا ہم سے بات نہیں کرتا وہی آتی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم کسی سے کم ہیں ہم پہ وہی کیوں نہیں آتی ابو جال نے کسی سے کہا اس نے کہا تم مانتے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا بھی بات صاف ہے قریش والوں نے لوگوں کی عزت کی ہم نے بھی ان کے مقابلے میں لوگوں کی عزت کی قریش نے اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا ہم نے بھی دسترخوان دکھا دیے کھانا کھلایا قریش نے اپنے مہمانوں کو ٹھہرانا شروع کیا لحاف اور بستر اور یہ چیزیں دی ہم نے بھی دی قریش نے سواری دینا شروع کی ہم نے بھی اپنے مہمانوں کو سواریاں دى ہم کسی معاملے میں ان سے پیچھے نہیں رہے اور اب آخر پہ قریش یہ کہیں کہ ان ایک آدمی ایسا پيدا ہو گیا ہے جس پر خدا کی طرف سے وہ آتی ہے تو ہم ہار گئے ایک بار اگر جبيل مجھے آ کے کہہ دے اور وہى میرے اوپر لے آئے میں ان کو مانوں گا اور میں ان کا انکار نہیں کروں کا بس ایک بار وہ آئے تھا کہ میں بھی کہنے کے قابل ہو جاؤں کہ مجھ پہ بھی وہی آئی یہ تھا غرور کا حال اور کبر کا اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ بولتے ہیں جن کو کوئی علم نہیں ہے جن کو پتہ ہی نہیں نبوت کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ارادہ کتنی بڑی چیز ہے کہتے ہیں لولا یکلمن اللہ اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا اوتا تینا آیا یا اللہ ہمیں کوئی معوزہ کیوں نہیں دے دیتا ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں کگالی کا بالکل اسی طرح قال اللہ زینا کہا ان لوگوں نے من کبل جو ان سے پہلے تھے مسلا انہی سے ملتی جلتی بات انہوں نے بھی کہی کون ان سے پہلے تھے اور کیا انہوں نے کہا تھا یہ اللہ نے ذکر کیا ہے سورہ نساء میں پانچویں پارے میں سورہ نساء میں دیکھیے یہ مثل کولہین کے جو الفاظ ہیں نا اس کی تشریح وہاں مل جائے گی سورہ نساء اور پانچواں پارہ اور اس میں ہے آیت نمبر ایک سو ترپن آیت نمبر ایک سو ترپن چھٹے بارے میں ابھی جی اچھا ایک بات اس میں رہ گئی لولا اللہ علم اور کہتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے یعنی اللہ کی صحیح معرفت جنہیں حاصل نہیں ہے وہ یہ تمنا اور فرمائش کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا بعض مجرین کا خیال یہ ہے کہ یہ مشرقین نہیں بلکہ یہودی تھے جنہوں نے ایسی باتیں کی اوتاطینہ آیا یا کیوں نہیں خدا ہمیں بھی کوئی معاذہ دکھا دیتا کزاری کا کال اللہ من قبل مستقولم اس سے پہلے وہ لوگ بات کر چکے ہیں جو انہیں جیسی بات کرتے تھے اور یہ تشریح آ گئی اب دیکھ لیجیے سرہ نسا کو اگر ہم یہ کہیں کہ مشرقین ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم کہیں یہودی ہیں تو اس کو آدھا آدھا کر لیجیے آدھی بات ہم کر لیتے ہیں آدھی آپ کر لیں ٹھیک ہے آپ اس کال کو لے لیں کہ یہ مشرقین نے کہا ہم اس کال کو لے لیتے ہیں کہ نے کہا اب دیکھیے ایک سو نمبر آیت میں کہ بات اس پہ چل رہی ہے کہ, کہ, کہ انہوں نے وہ بات کہی جو, جو ان سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے یس القل اہل کتاب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں انت نزلہ علیہ کتابا من نے سنوائی کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کر دیں اوپر سے کوئی کتاب ان کے پاس بھی آ جائے تو آپ گھبرائیں نہیں فقت سالو موسا اکبر امن یہ موسا علیہ صلاۃ السلام سے اس سے زیادہ بےحودہ فرمائش کر چکے ہیں فقالو انہوں نے اس وقت فرمائش کی تھی کہ ارے نل جَهْرَةً اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دے فقت و مساط تو یہ یہ جو ظلم انہوں نے کیا تھا نا اس بےودہ فرمائش پہ اللہ تعالی کی طرف سے عذاب ان پر نازل ہوا کہ نبی کی زبان پہ اعتبار نہیں کیا موسا علیہ صلاحت والسلام کی زبان پہ کہ اللہ نے نازر کیا بلکہ کہنے کے اللہ کو دیکھیں گے سمت خزول اجلا اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا بچڑے کو خدا بنا لیا ممبادہ چاہم البیہ نا جبکہ ان کے پاس واضح دلائل مو آ چکے تھے ہم نے پھر بھی انہیں معاف کر دیا وہ آئینہ موسا سلطان مبینہ اور ہم نے موسا علیہ صلاح والسلام کو بہت واضح فتح دی تھی بہت بڑے دلائل انہیں دیے تھے یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ اس سے بڑی باتیں اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کا کال اللہ دینا مستہ ان سے پہلے لوگوں نے ایسی بات کی ہے تو اگر تو یہ مشرقین تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرقین کو کہا گیا کہ تم سے پہلے یہودی جو تھے نا وہ اس سے بھی بڑی بات موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ چکے ہیں اور اگر یہ یہودی یا مراد دے لیے جائیں پہلے پارے میں جس یہ ہوا کہ ان کے بڑے بھائی جو پچھلے زمانوں میں گزر چکے ہیں آپ سے تو آج یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ بات کرے اور موجہ دکھا دیں وہ اس سے بھی چار ہاتھ آ تھے جو پچھلے گزر چکے ہیں وہ کہتے تھے اللہ ہی سامنے آ جائے ٹھیک ہے دونوں باتیں کلیئر ہو گئی فرمایا تشابہت بہت ان کے دل ایک دوسرے کی مثل ہے سارے بڑے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں یہی کہتے ہیں نا محاورے میں کہ بڑے لوگ ایک ہی طرح سوچتے ہیں تو سارے خراب لوگ نبوت کے مخالفین ایک ہی طرح کی باتشابہت قلوب ہوں ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں جیسی وہ بےحدا بات تھی ایسی یہ بےحدا بات کر رہے ہیں تب جن ال آیات اور ہم نے واضح کی ہیں آیات اپنی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی جو بھی یقین رکھتا ہے دیکھیے اس آیت میں ایک اور چیز انہوں نے کیا کہا کہ اوتا تینا آیا ہمیں آیا واحد ہے نا ایک معجزہ دکھا دوں ٹھیک ہے اور اللہ نے جواب میں کہا کد آیا تم نے کئی معجزات انہیں دکھا دیے یہ ہے کرم نوازی کہ تم نے اگر ایمان قبول کرنا ہے اور ایمان اس پہ تمہارا موقوف ہے کہ ایک معجزہ دیکھنا ہے ہم نے تو کئی معجزات دکھائے ہیں تم کس طرح مانو تو صحیح لیک آئی اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو